وَذ كَانَتْ لَكُم أُسوَةٌ حَسَنَةُ فِي إبَرَهِيمَ وََّذينَ مَهُ إذ قالَاوا إذ قالَاوا لِقَوْمِهِم إِن بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُ وَمِمْ ماتی لیکرنا بھی کم بدا بینا بكم نا کم لوا ول بب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 ربنا عليك وعلیك انبنا وعلیك مسلمانوں یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم لوگ تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے بری ہیں جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو ہم تمہارے دین کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض کی ابتدا ہو چکی ہے یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کے لیے ضرور دعائے مغفرت کروں گا اور میں آپ کے لیے اللہ کی جانب سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تیری ہی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے مشرقوں سے اعلان برات کی مزید تاکید فرماتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قلت و ناتوانی اور دشمنوں کی کثرت و قوت کے باوجود اللہ کے دشمنوں سے اظہار برات میں ذرا بھی تامل سے کام نہیں دیا اور کسی رشتے داری کا خیال نہیں کیا اور پوری قوم کے سامنے اعلان کر دیا کہ ہم تم لوگوں سے اور تمہارے بتوں سے دور اور بے تعلق ہیں ہم تمہارے دین اور معبود کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان اب کھلی دشمنی پیدا ہو گئی اس لیے کہ ہم موحد ہیں اور تم لوگ مشرک ہو اور یہ عداوت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک تمہیں ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ اور ابراہیم نے اپنے باپ سے جو کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا اور میں اس سے زیادہ کا مالک نہیں ہوں تو اے اہل ایمان ان کی یہ بات تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے اس لیے کہ جب ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ ان کا باپ ایمان نہیں لائے گا اور اس کی موت کفر پر ہوگی تو دعا کرنا چھوڑ دیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صرۃ التوبہ آیت 114 میں بیان فرمایا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِّلَّهِ أَمِنْ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے اعلا نے برات کر دیا مشرکوں سے اظہار برات کے ساتھ اللہ نے مومنوں کو یہ بھی تعلیم دی کہ وہ اپنے رب سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ ہمارا توکل تجھی پر ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز کا مرج و ماوا تو ہی ہے تو اپنی مخلوق کے بارے میں جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے